بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد و وسلم اللهم افتح علینا حکمتک و انشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے سبق کے اندر ہم مقتدی کی اقسام اور ان کے احکام بیان کریں گے امام کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کو مقتدی کہتے ہیں اور مقتدی کی قسمیں ہیں چار مدرک لاحق مسبوک اور لاحق مسبوک مدرک وہ مقتدی ہوتا ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شریک ہو اور آخر سلام تک شریک رہے شروع میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے چاہے تکبیر تاریمہ میں شامل ہو گیا چاہے قیام کے اندر شامل ہو گیا چاہے رقو کے اندر شامل ہو گیا لیکن پہلی رکعت اس نے امام کے ساتھ ادا کی ہے اور پھر آخر تک سلام تک امام کے ساتھ شریک رہا ہے پہلی رکت میں امام کے ساتھ شامل ہوا اور آخری رکت تک امام کے ساتھ مکمل نماز ادا کرتا ہے اس مقتدی کو کہتے ہیں مدرک اور لاحق مقتدی وہ ہوتا ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے تکبیر تريمہ میں شریک ہو گیا ہے قیام میں شریک ہو گیا ہے یا رکوع کے اندر شامل ہو گيا یعنی پہلی ركت اس نے پا لى ہے امام کے ساتھ پہلی ركت اس نے ادا کی ہے بعد میں کسی آرزہ کی بنا پر اس سے نماز کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے رطب چھوٹ گئی ہے یا نماز کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے کسی آرزہ کی بنا پر غفلت یا بھیڑ کی بنا پر چھوٹ گيے یا وہ سو گیا ہے نیند کی بنا پر اس سے نماز کا کچھ حصہ رہ گیا ہے یا پھر وہ بے وضو ہو گیا ہے اور وضو کرنے کے لیے گیا ہے تو نماز کا کچھ حصہ اس سے چھوٹ گیا ہے امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکتا یا پھر وہ مقیم تھا اور امام مسافر تھا امام مسافر نے دو رختوں کے بعد سلام پھیر دیا اور اب اگلی دو رکھتے جو رہ گئی ہیں یہ امام کے ساتھ ادا نہیں کر پا رہا کیوں یہ مقیم ہے اس نے چار پڑھنی ہے اور امام مسافر ہے اس نے دو پر سلام پھیر دی ہے تو لہذا یہ اگلی دو رقطوں میں لاحق ہوگا ان دو رقطوں کو لاحق کے طور پر ادا کرے گا اور مسبوق وہ مقتدی ہوتا ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا جس نے پہلی رقت امام کے ساتھ نہیں ادا کی پہلی رقت امام سے اس سے چھوٹ گئی ہے اور پھر شریک ہوا ہے چاہے دوسری رقت میں شریک ہوا ہے تیسرے میں شریک ہوا ہے چوتھی میں شریک ہوا ہے یعنی پہلے نماز کا کچھ حصہ یہ امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکا پھر جب امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو آخر تک امام کے ساتھ رہتا ہے پہلے والا حصہ نماز کا کچھ حصے چھوٹ گیا ہے چاہے ایک رکت چھوٹی ہے دو چھوٹی ہیں تین چھوٹی ہیں جتنی بھی چھوٹی ہیں پھر جب امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو آخر تک شامل رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مسبوق اور چوتھا مقتدی ہوتا ہے لاحق مضبوط لاحق مضبوط وہ مقتدی ہے جو مضبوط بھی ہے اور لاحق بھی ہے مضبوط اس اعتبار سے ہے کہ وہ نماز کا ابتدائی حصہ امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکا ایک رقب چھوٹ گئی ہے دو رقطیں چھوٹ گئی ہیں وہ امام کے ساتھ ابتدائی حصہ نماز کا ادا نہ کر سکا پھر جب امام کے ساتھ شامل ہوا ہے پھر کسی عارضہ کی بنا پر اس سے آگے پھر کچھ نماز کا حصہ چھوٹ گیا ہے امام کے ساتھ وہ نہیں ادا کر سکا بے وجو ہو جانے کی بنا پر یا بھیڑ غفلت کی بنا پر یا سو جانے کی بنا پر اس سے نماز کا کچھ حصہ رہ گیا ہے یا پھر یہ مقیم تھا اور امام مسافر تھا تو امام مسافر نے سلام پھیر دیا اور اس سے نماز کا کچھ حصہ رہ گیا ہے جو امام کے ساتھ یہ ادا نہیں کر سکتا تو لہذا یہ مضبوط بھی ہے اور لاحق بھی ہے مقتدی کی یہ چار قسمیں مدرک لاحق مسبوک اور لاحق مسبوک یہ چار قسمیں مقتدی کی ہیں ان کو پہلے یاد کر لیں چار قسمیں مقتدی کی ہیں مدرک جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ شریک رہا اور لاحق وہ ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے لیکن آگے کچھ حصہ نماز کا امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکتا کسی عارضہ کی بنا پر اور مصبوق وہ ہوتا ہے جو شروع میں شریک نہیں ہوا لیکن جب شریک ہوا ہے تو آخر تک امام کے ساتھ رائے اور لاحق اس کو کہتے ہیں کہ جو شروع میں بھی امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا ابتدائی حصہ بھی جھوٹ گئے اور پھر کسی عارضہ کی بنا پر آگے پھر نماز کا کچھ حصہ امام کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو کہتے ہیں لاحق مضبوط اب یہ چار قسم کے مقتدی نماز امام کے ساتھ یا امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیسے ادا کریں گے مدرت تو وہ ہے کہ جو امام کے ساتھ شروع میں شریک ہوا ہے آخر تک شریک رہا ہے لہذا یہ تمام افعال میں امام کی پیروی کرتا جائے گا سوائے کراط کے کراط نہیں کرے گا چاہے امام جہرن کی کرے چاہے سرن کی کرے اس نے کراط نہیں کرنی کراط کے علاوہ باقی تمام افعال میں یہ امام کی پیروی کرے گا اور پھر اسی طرح یہ چونکہ امام کی پیروی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس سے اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے گا تو اس واجب کے چھوٹنے کی بنا پر اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا اس کی بھول چوک امام ہی اٹھائے گا یعنی اس پر سجدہ صاحب بھی نہیں ہے تو مدرک ساری کی ساری نماز کے اندر امام کی پیروی کرے گا سوائے قرات کے کراط اس نے نہیں کرنی اور دوسری بات اگر اس پر سجا صاحب لازم ہو جاتا ہے کسی واجب کی چھوٹنے کی بنا پر تو یہ سجا صاحب نہیں کرے گا بلکہ اس کے صاحب کو امام ہی اٹھائے گا دوسری قسم کا مقتدی ہے لاہق لاہق بھی مدریک کے حکم میں ہے یعنی یہ اپنی بقیہ نماز جو امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکا کسی آرزہ کی بنا پر اس سے کچھ حصہ نماز کا چھوٹ گیا ہے تو یہ بقیہ حصہ مدرک کے طور پر ادا کرے گا یعنی اس کا سارے کا سارا حکم مدرک کا ہے جس طرح مدرک کے لیے کت کرنا درست نہیں ہے اسی طرح لاہک کے لیے بھی اپنی بقیہ نماز پڑھتے ہوئے کت کرنا درست نہیں ہے کراط نہیں کرے گا اور اسی طرح مدرک پر اگر بھولے سے کوئی واجب جھوٹ جاتا تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا تھا اسی طرح لاحق پر بھی اگر اس چھوٹی رقت کو پڑھتے ہوئے کوئی واجب جھوٹ جاتا ہے تو اس پر بھی سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا کیونکہ گویا کہ یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مثلا یہ تھا مقیم اور اس کا امام تھا مسافر یہ مقیم تھا اور اس کا امام مسافر تھا اس نے دو رختیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں دو رقتوں کے بعد امام نے سلام پھیر دیا اگلی دو رقتوں میں یہ ہے لاحق تو لہذا اگلی دو رقطے جب یہ پڑے گا تو ان دو رقتوں کے اندر اس نے قرات نہیں کرنی جتنی دیر قرات کرنے پر لگتی ہے اتنی دیر یہ قیام میں خاموش کھڑا رہے گا قرات نہیں کرے گا کیوں اس وجہ سے کہ گویا کہ یہ امام کے پیچھے کھڑا ہے تو امام کے پیچھے جس طرح کراط جائز نہیں ہوتی اسی طرح اس کے لیے بھی کت جائز نہیں ہے گویا کہ یہ امام کے پیچھے کھڑا ہے تو کعت نہیں کرے گا دونوں ربتوں میں باقی رکوع سجدہ اسی طرح کرے گا اور اگر اس سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ صاحب بھی اس پر واجب نہیں آئے گا کیوں اس وجہ سے کہ یہ حکمن امام کے پیچھے کھڑا ہے اور تیسری قسم کا مقتدی ہوتا ہے مسبوک مسبوک وہ مختدی ہے جو امام کے ساتھ شروع میں شریک نہیں ہوا ایک رکھا, دو رکھتے تین رکھتے کچھ حصہ نماز کا اس کا چھوٹ گیا ہے امام کے ساتھ ادا نہیں کر سکا لیکن جب شامل ہوا امام کے ساتھ تو آخر تک شریک رہا ہے اس کو کہتے ہیں مسبوق یہ مضبوط جب اپنی چھوٹی رقطیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ان اپنی چھوٹی ہوئی رقطیں ادا کرنے میں یہ تنہا نمازی کی طرح ہے, منفرد کی طرح ہے. تو جس طرح منفرد اپنی نماز کے اندر کرتا ہے اسی طرح یہ مسبوک بھی اپنی چھوٹی ہوئی رقطوں کے اندر کرے گا اور اسی طرح منفرد جب اس سے بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے اسی طرح اس سے بھی اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹے گا تو اس پر بھی سجدہ صاحب لازم آئے گا لہذا مسبوق جب امام سلام پھیرے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے اپنی چھوٹی ہوئی رختیں ادا کرنی ہے ان میں یہ منفرد کی طرح ہے لیکن اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی چھوٹ گئی ہیں اس سے رختیں چھوٹی ہوئی رختیں ادا کرنے میں کرات کے اعتبار سے یہ ان کو ابتدائی رکھتے شمار کرے گا اور حق تشہد کے اعتبار سے شمار کا اعتبار ہوگا حق تشہد کے اعتبار سے شمار اور گنتی کا اعتبار کرنا ہے اور حق کراط کے اعتبار سے اس کی یہ پیر رکھتے مثلاً اس نے امام کے ساتھ ایک رکت پائی ہے چار رکت والی نماز تھی اس نے امام کے ساتھ ایک رکت پائی ہے ایک رکت کے بعد امام نے سلام پھیر دیا اس کی تین رکتے رہ گئی ہیں اب یہ تین رقطے جو اس نے ادا کرنی ہے تو اس طرح ادا کرنی ہے جس طرح منفرد نماز شروع کرتا ہے تو پہلے والی تین رقطے ادا کرتا ہے کراط کے اعتبار سے گویا کہ یہ منفرد کھڑا ہے اور اس نے پہلے والی تین رقطیں ادا کرنی ہے لہذا پہلی دو رقتوں میں کراط کرے گا اور تیسری رکت میں الحمد شریف پڑنی ہے اور آگے سورت میں لانا لازم نہیں ہے تو کعت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی ہے لیکن تشہد کے اعتبار سے شمار کا اعتبار کرنا ہے جہاں کہیں دو رقطیں پوری ہوتی جائیں گی وہاں پر اس نے کادا کرنا ہے اب امام کے ساتھ اس نے ایک رکت پائی ہے امام نے سلام پھیرا یہ کھڑا ہوا تو پہلی رکت جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ ادا کرے گا پہلی رکت میں سنا بھی پڑے گا اگر پہلے جب امام کے ساتھ شامل ہوا تھا تو اس نے سنا نہیں پڑی تھی تو اب پہلی رکت میں سنا بھی پڑے گا تابوز بھی تسمیہ بھی اور الحمد شریف بھی اور ساتھ سورت بھی ملائے گا کیونکہ یہ اس کی پہلی رکت ہے گویا کہ یہ منفرد ہے اور پہلی رکت ادا کر رہا ہے اب رکوع سجدہ کرنے کے بعد کیونکہ شمار کے اعتبار سے اس کی دو رختیں ہو گئی ہیں ایک امام کے ساتھ اس نے پڑی تھی اور ایک یہ تو شمار کے اعتبار سے اس کی دو رکھتے ہو گئی ہیں لہذا حق تشہد کے اعتبار سے شمار کا اعتبار کرنا تھا لہذا شمار میں اس کی دو رختیں ہو گئی ہیں لہٰذا اب قاعدہ اس نے کرنا ہے ابدو رسول تک پڑے گا فقط تحیات اس سے آگے کچھ نہیں پڑھنا پھر کھڑا ہو جانا ہے جب کھڑا ہوگا تو اب بسم اللہ شریف اور سورہ فاتحہ اور سات سورت بھی ملائے گا کیوں اس وجہ سے کہ حق کے اعتبار سے اس کی یہ دوسری رکت ہے امام کے بعد یہ گویا کے منفرد ہے اور منفرد نے ایک رکت ادا پہلے کر لیا اور یہ دوسری رکت ادا کر رہا ہے گویا کہ نماز شروع کر کے یہ دوسری رکت ادا کر رہا ہے تو دوسری رقت میں چونکہ شریف اور ساتھ سورت ملانا لازم ہوتی ہے تو لہذا اس نے الحمد شریف اور ساتھ سورت بھی ملانی سورت ملانے کے بعد اب اس کی کراط کے اعتبار سے یہ رقت دوسری ہے لیکن حق تشہد کے اعتبار سے جو کہ شمار کا اعتبار کیا جاتا ہے تو شمار میں یہ رقتیں ہو گئی تین لہذا اس کے بعد اس نے قیدا نہیں کرنا پھر اب تیسری رقط کے لیے جب کھڑا ہوگا یعنی امام کے بعد تیسری ویسے تو اگر شمار کا اعتبار کیا جائے تو یہ چوتھی تو اس میں اس نے فقط الحمد شریف پڑھنی ہے سورت ملانا لازم نہیں ہے اگر ملائے گا تو مستعبہ ہے لیکن ملانا لازم نہیں ہے تو اس رقط کے بعد اس میں چونکہ حق کے کے اعتبار سے یہ تیسری رکعت ہے اس کی تو لہذا اس نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورت ملانا لازم نہیں ہے پھر اس کے بعد حق تشہد کے اعتبار سے چونکہ شمار کا اعتبار کیا جاتا ہے تو شمار کے اعتبار سے یہ چوتھی ہے لہٰذا اس کے بعد قیداخیرہ کرنا ہے اور اس میں اطحیات بھی درود شریف بھی اور دعا بھی اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے یہ مسبوق کا حکم ہے اور مسبوق کو چاہیے کہ جب امام کو رکوق کے اندر یا کسی رکن کے اندر پائے اس کو چاہیے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کی تکبیر کہے اور پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ جس رکن کے اندر امام شامل ہو جائے دو تکبیریں کہنی ہیں ایک تکبیر تحریمہ والی تکبیر اور دوسری تکبیر اس رکن کی جانب منتقل ہونے والی تکبیر یعنی ایک تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیر انتقال اگر اس مسبوک مقتدی نے فقط ایک ہی تکبیر کہی ہے تقبیر تحریمہ والی اور پھر سیدھا امام کے ساتھ شامل ہونے لگ گیا ہے اس رکن میں جس رکن کے اندر امام ہے اور پھر تکبیر کہتے ہوئی یہ اتنا جھک گیا ہے کہ اگر یہ ہاتھ چکائے تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ قیام فرض تھا اور اس سے فرض چھوٹ گئے اس پر فرض ہے کہ پہلے تکبیر تریمہ کہے کھڑے کھڑے اب تکبیر تحریمہ کے بعد قیام بھی ہو گیا اب دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ امام جس رکن میں ہے چاہے رکو کے اندر ہے چاہے سجدے کے اندر ہے چاہے تخیات میں ہے جہاں کہیں بھی امام ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے دو تکبیریں کہنی ہیں ایک تکبیر تحریمہ اور ایک تکبیر انتقال اگر ایک ہی تکبیر کہے گا اور جھکتے جھکتے اتنا جھک گیا کہ تکبیر جب ختم ہوئی اگر یہ ہاتھ چکائے تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں اس طرح تکبیر کہتے ہوئے جاتا ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی چونکہ قیام فرض تھا اور وہ فرض فوت ہو گیا لہذا دو تکبیریں کہنی ہیں ایک تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تاکہ قیام والا فرض بھی ادا ہو جائے پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے جہاں کہیں امام ہے اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے رقوق کے اندر ہے تو رقت آپ نے اور اگر سجے کے اندر ہے تو پھر بھی تقبیر کہتے ہوئے چاہے پہلے سجدے میں آئے دوسرے سجدے میں ہے تو پھر بھی شریک ہو جانا ہے عام طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر رکوع کے اندر شامل ہو جائے تو ہو جائیں وغیرہ کھڑے رہتے ہیں کہ امام جب کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ شریک ہوگے یا جب اتخیات پر بیٹھے گا تو اس کے ساتھ شریک ہوں گے سجدے کے اندر شریک نہیں ہوتے یہ غلط بات ہے صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی اللہ اگر امام سجدے میں ہو رکو کرنے کے بعد سجدے میں چلا جائے تو ہم کیا کریں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رقب تو تم سے فوت ہو گئی ہے رکب تو تم نہیں پا سکے لیکن سجدے کا ثواب تو پا سکتے ہو حضور نے فرمایا کہ تم تقبیر تحریمہ کہہ کر سجدے کے اندر شریک ہو جاؤ رکب تم سے فوت ہو گئی ہے لیکن سجدے کا ثواب تو نہ جانے دو لہذا اگر امام سجدے میں بھی ہے پہلا سجدہ کر رہا ہے دوسرا سجدہ کر رہا ہے تو تقبیر تاریمہ کھڑے کھڑے کہنی ہے اور پھر تقبیر تاریمہ کہہ کر سجدے کے اندر امام کے ساتھ شریک ہو جانا ہے اور دوسری بات جو مسبوک نے جس کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ امام جب سلام پھیرے گا تو اس نے سلام پھیرتے ہی نہیں اٹھ جانا کہ شاید ہو سکتا ہے امام پر سجدہ صاحب لہذا پورے طور پر امام کو سلام پھیرنے کے بعد تسلی ہو جائے کہ امام پر سجدہ صاحب نہیں تو اس وقت اٹھنا چاہیے عام طور پر دیکھا گیا نا ایک طرف امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے تو فوراً اٹھ جاتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ امام پر سجدہ صاحب ہو لہذا اس نے فوراً نہیں اٹھنا امام جب پورا سلام پھیر لے گا اس وقت اٹھنا ہے تاکہ پورا یقین ہو جائے کہ امام پر سجدہ صاحب نہیں ہے اور پھر اس مصبوق کے لیے امام کے ساتھ سلام پھیرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس نے تو ابھی اپنی رکھتے پڑھنی ہے ابھی سلام پھیرنا اس کے لیے درست نہیں ہے اگر یہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے جان بوجھ کر سلام پھیر دیتا ہے یا اس کو مسئلہ نہیں پتا اور مسئلہ نہ پتا ہونے کی بنا پر اس نے یہی سمجھا کہ شاید یہاں پر سلام پھیرنا ہو مسئلہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ یہ سلام پھیر دیتا ہے تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یعنی امام کے ساتھ اگر مسبوک مقتدی سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی ہیں تین صورتیں اگر مسئلہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے اس نے سلام پھیرا یا جان بوجھ کر اس نے سلام پھیرا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر مسئلہ بھی اس کو پتہ تھا جان بوجھ کر بھی اس نے سلام نہیں پھیرا بلکہ بھولے سے اس سے سلام پھر گیا تو اب اس کی صورتیں ہیں دو اگر اس نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے امام کے بعد نہیں بلکہ امام کے بالکل متصل ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہے گویا کہ اس سے جو بھول ہوئی ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے تو اس بھول کو امام یہ اٹھائے گا اور اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد یعنی یہ پیچھے پیچھے کچھ دیر بعد سلام پھیرتا ہے تو اب نماز تو ہو جائے گی لیکن سجدہ صاحب کرنا پڑے گا گویا کہ اس سے یہ جو بھول ہوئی ہے یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہوئی ہے لہذا اس بھول کا ذمہ دار یہ خود ہے اس بھول کی وجہ سے اس پر سجا صاحب لازم آئے گا تو یہ احکام تھے مسبوک کے آگے آخری مقتدی وہ ہے جو لاہق بھی ہے مسبوک بھی ہے لاہک مسبوک جو مقتدی ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب اپنی چھوٹی رکھتے ادا کرنے کے لیے اٹھے تو پہلے وہ رکھتے ادا کرنی ہے جن کے اندر وہ لاحق ہے اور آخر میں وہ رقطے ادا کرنی ہے جن کے اندر وہ مسبوک ہے یہ خاص مسئلہ ذہن میں رکھنے والا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے عوام تو عوام اکثر و خطبہ بلکہ تلامزہ بھی غلطی کر جاتے ہیں لاحق مسبوک کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب اپنی چھوٹی رکھتے ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو پہلے وہ رکھتے ادا کرنی ہے جن کے اندر وہ لاحق ہے بعد میں وہ رقطے ادا کرنی ہے جن کے اندر وہ مسبوک ہے مثلا اگر کوئی بندہ مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ مقیم ہے اب یہ قیدہ اخیرہ میں آ کر امام کا جو قیدہ اخیرہ تھا تعدہ میں آکر شامل ہوا ہے اس نے ایک ارکت بھی امام کے ساتھ ادا نہیں کی قیدہ میں آکر شامل ہوا ہے اب سے چاروں کی چاروں رگتیں چھوٹ گئی دو رگتے اس نے بطور لاہک ادا کرنی ہے دو رگتے اس نے بطور مسبوق ادا کرنی ہے جو رگتے اس نے بطور لاہک ادا کرنی ہے وہ پہلے ادا کرے گا اور جو رگتے اس نے بطور مسبوق ادا کرنی ہے وہ آخر میں ادا کرے گا اب وہ ادھ کہ پہلے دو رقطے امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلے جو دو رقطے پڑے گا ان دونوں رکھتوں کے اندر قرات نہیں کرنی, کیونکہ یہ دو رکھتوں کے اندر لاہے ہے گویا کہ امام کے پیچھے کڑا ہے تو امام کے پیچھے قرات کرنا درست نہیں ہوتی لہذا ان دونوں رختوں میں قرات کے اندر جتنی دیر قرات پہ لگتی ہے اتنی دیر یہ خاموش رہے گا اب یہ دو رقطے پڑنے کے بعد یہ کادا کرے گا اور فقط کادا کے اندر تحیات پڑے گا اب جب کادا کے بعد اٹھے گا اب یہ آخری جو دو رکتے ہیں یہ اس نے بطور مضبوط ادا کرنی ہے گویا کہ ان دو رکتوں کے اندر یہ منفرد ہے اب اس رکت میں جو کادہ کے بعد رکت پہلی پڑے گا یہ گویا کہ اس کی پہلی رکت ہے اس کے اندر صنا تعوز تسمیہ الحمد شریف اور ساتھ سورت میں لائے گا اور پھر رقو سجدہ کرنے کے بعد اور اب آخری رکت کے لیے جب اٹھے گا تو اس کی یہ گویا کہ دوسری رقت ہے یہ رکھتے ہیں گویا کہ یہ تنہا ادا کر رہا ہے تو یہ اس کی نماز کی دوسری رقت ہے تو اس رقط کے اندر اس نے الحمد شریف اور ساتھ سورت میں لانی ہے یعنی اگر کوئی لاحق مصبوق ہے تو وہ پہلے وہ رکھتے ادا کرے گا جن ان کے اندر وہ لاحق ہے اور بعد میں وہ رکھتے ادا کرے گا جو مسبوق کے طور پر اس نے ادا کرنی ہے یہ خاص مسئلہ ذہن میں رکھنے والا ہے اکثر اس کے اندر کوتا کو ہی ہوتی ہے خیر یہ مسئلہ تو قدرے آسان تھا لیکن عام طور پر جو بھول ہوتی ہے اور اکثر طلباء اور فقہ جاننے والوں سے بھی خطا ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ مقیم تھا اور مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور چار رقت والی نماز ہے اور اس نے قاعدے کے اندر شمولیت نہیں کی بلکہ ایک رکت امام کے ساتھ اس نے ادا کر لیا ہے ایک رکت اس نے امام کے ساتھ ادا کی ہے اور تین رقطیں اس کی رہ گئی ہیں اب جب یہ تین رقتے ادا کرنے کے لیے اٹھے گا تو دو رقتوں کو اس نے بطور لاہک ادا کرنا ہے کہ گویا کے ان دو رقتوں میں یعنی امام کے ساتھ ایک رقط میں شریک ہو گیا ہے اور اس کے بعد دو رقطے جو امام تو مسافر تھا نہیں پڑھ سکا لیکن اس نے وہ ادا کرنی ہے اور ان دو رقتوں کے اندر یہ کیا ہے لاہق ہے تو دو رقتوں کو اس نے بطور لاحق ادا کرنا ہے اور ایک رقت جو امام سے شروع میں چھوٹ گیا ہے اس ایک رقت میں یہ مسبوق ہے اب اس کی تین رقطے ایک رکت میں یہ مسبوک ہے اور دو رقتوں کے اندر یہ ہے لاہک تو پہلے اس نے وہ رقطے ادا کرنی ہے جن کے اندر یہ لاہک ہے اور آخر میں وہ رقط اس نے ادا کرنی ہے جس کے اندر یہ مسبوک ہے اب اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ جہاں کہیں شمار کے اعتبار سے اس کا اپنا تشہد بنے گا وہاں پر اس نے تشہد کرنا ہے یعنی جہاں پر اس کی اپنی دو رقطیں پوری ہو رہی ہیں اس کی اپنے شمار کے اعتبار سے تشہد بنتا ہے وہاں پر بھی تشہد کرنا ہے اور جہاں پر امام کی گنتی کے اعتبار سے قادہ بنتا ہے وہاں پر بھی پیدا کرنا ہے لہذا ایک رکت مقیم مقتدی نے مسافر امام کے پیچھے ایک رکت ادا کر لی چار رقتوں والی نماز ظہر کی نماز تھی اثر کی تھی عشا کی تھی ایک رکت اس نے امام کے پیچھے پڑھ لی ہے جب یہ بقیہ چھوٹی رکھتے پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو دو رکھتوں کے اندر ہے یہ لاحق لہذا ادا اس طرح کرنی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے جب بکیا نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے تو اس پہلی رکت میں امام کے سلام کے بعد جو پہلی ہے اس کے اندر اس نے کراط نہیں کرنی کیونکہ اس میں یہ لاحق ہے اور لاہک حکمت مختدی ہوتا ہے امام کے پیچھے پڑھنے والا ہوتا ہے تو لہذا اس کے اندر اس نے قرات نہیں کرنی پھر رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے رکوع اور سجدہ کے بعد اس نے قعدہ کرنا ہے گنتی کے اعتبار سے اس کی یہ دو پوری ہوئی ہیں اور دو کے بعد قیدا ہوتا ہے ایک امام کے ساتھ پڑھی ہے اور ایک اس نے یہ ادا کی ہے تو لہذا شمار کے اعتبار سے اس کی دو ہو گئی ہیں یہاں پر اس نے قیدا کرنا ہے پھر جب امام کے بعد جو دوسری رکت اس نے ادا کرنی ہے ایک تو کر لی اب دوسری رکت جو اس نے ادا کرنی ہے اس کے اندر بھی یہ کراط نہیں کرے گا اس کے اندر بھی یہ لاحق ہے کیونکہ امام کے بعد دوسری ادا کر رہا ہے نا تو امام کی یہ تیسری اور چوتھی بات نہیں ہے تو لہذا اس رکت کے اندر یہ ہے لاحق لاحق کے لیے کراط کرنا درست نہیں ہے لہٰذا یہ کراط نہیں کرے گا جتنا کراط پہ دیر لگتی ہے اتنی دیر خاموش رہے گا پھر رکو کرے گا اور سجدہ کرے گا اس رکو سجدہ کرنے کے بعد اس کے اپنے شمار کے اعتبار سے اگرچہ یہ تیسری رکت بنتی ہے اور اس کے بعد پیدا نہیں ہے لیکن امام کی ترتیب کا امام کے شمار کا اعتبار کیا جائے تو یہ چوتھی بنتی ہے امام نے دو ادا کی اور اس نے امام کے بعد دو رقطے جو ادا کرنی تھی تب چار بنتی تو امام اگر چار پڑتا تو امام کا یہاں پر قیدا بنتا تھا تو لہٰذا امام کے شمار کے اعتبار سے یہاں پر قیدا ہے لہذا اس تیسری کے بعد بھی اس نے پیدا کرنا ہے اب یہ تیسری کے بعد بھی پیدا کرنے کے بعد اب جب اٹھے گا تو یہ رکت تو اس کی آخری ہے شمار کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری لیکن یہ مصبوب کے طور پر اس نے ادا کرنی ہے یہ وہ پہلے والی رقت ہے جو امام کے ساتھ یہ ادا نہ کر سکا تھا لہٰذا اس میں سنا بھی تعاون بھی تسمیہ بھی پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد اس نے قیدا اخیرہ کرنا ہے کیونکہ اس کے اپنے شمار کے اعتبار سے اس کی چار رقطیں پوری ہو گئی ہیں اور چار کے بعد قید اخیرہ کیا جاتا ہے اب قیدا اخیرہ کرنا ہے اور اتحیات درود شریف اور دعا پڑ کے سلام پھیرنا عام طور پر اس مسئلے کے اندر کوتا کی جاتی ہے لہٰذا یہ خاص مسئلہ ذہن میں رکھنے والا ہے جب امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو اور اس نے ایک رکت امام کے ساتھ ادا کر لی ہے اور تین رکھتے رہ گئی ہیں دو رقتوں میں یہ لاحق ہے اور ایک رکت میں یہ مصبوق ہے دو رکھتوں جن کے اندر یہ لاحق ہے ان کو بطور لاحق ادا کرے گا اور ایک رکت کو بطور مسبوک ادا کرے گا اور ہر رقت کے بعد اس نے قیدا کرنا ہے امام کے بعد جب یہ پہلی رکت پڑے گا اس کے بعد اس وجہ سے اس نے قیدا کرنا ہے کہ اس کی اپنے شمار کے اعتبار سے دو رقطیں ہو گئی ہیں اور پھر امام کے بعد جب دوسری رقت ادا کرے گا اب شمار کے اعتبار سے اس کی تین ہو گئی لیکن امام کی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے تو چار رقطیں ہو رہی ہیں امام کی تو لہذا یہاں پر بھی اس نے قیدا کرنا ہے اس طرح ہر رکت کے بعد قیدا کرنا لازم ہوگا یہ ایک خاص مسئلہ ہے عام طور پر اس کے اندر کوہتائی ہوتی ہے اس کی اگر پوری تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو فتح رضوی شریف کے اندر فتح شامی کے اندر اور اسی طرح بہار شریعت کے اندر مقتدی کی جو اقسام ہیں ان کے اندر آپ اس کی مکمل وضاحت دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خاص مسئلہ ہے جس کے اندر عام طور پر لوگوں سے کوہتائی ہوتی ہے یہاں پر ہر رکعت کے اندر قیدا کرنا پڑے گا جہاں پر اپنے شمار کے اعتبار سے قاعدہ بنے وہاں پر بھی کرنا ہے جہاں پر امام کے شمار کے اعتبار سے قاعدہ بنے وہاں پر بھی قاعدہ کرنا ہے اور ایک خاص بات جو ہر قسم کے مقتدی کے لیے لازم ہے وہ یہ کہ جب امام کے ساتھ شریک ہو کوئی بندہ امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے امام رقوق کے اندر ہے سجدے کے اندر ہے جہاں کہیں بھی ہے تو تقبیر تحریمہ کہے اور تقبیر تحریمہ کہتے ہوئے دوسری تکبیر کہے اور اس انتقال کی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہوں لیکن عام طور پر ایک کوتا ہوتی ہے وہ تقبیر تحریمہ کہتے ہیں اور تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں پھر ہاتھ باندھنے کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہاتھ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے دو تقبیریں کہنی ہے ایک تقبیر تعریمہ کی اور دوسری تقبیر انتقال کی ہاتھ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے ہاتھ نہیں باندھنے بس تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد بغیر ہاتھ باندھے دوسری تقبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے یہاں پر ہاتھ نہیں باندھنے